نہیں لکھی ہےقامدیل پڑھتا ہے تو امام کے ساتھ کیا کرتا ہے یہ ارشاد پیغمبر کریں گے یہ ارشاد کس کا فرماتی ہے کہ مبتدی اگر پڑے تو امام کے ساتھ یہ کیا ہے इस ہے جھگڑا ہے جو سند ہے اس کے سند کے رابی वाले بخاری والے رابی ہیں صحیح کہا جاتا ہے اور یہ میرے پاس اس میں بھی حضرت ابو الحرا سے پیش کر چکا ہوں ایک عبداللہ ابن سے پیش کر چکا ہوں یہاں مالک کے اندر بھی وہ حضرت ابو والی روایت موجود ہے امام بخاری نے نقل کی حضرت بکرا رضی اللہ میں پہنچ چکے تھے پہنچے تھے جس اصل کتاب کا حوالہ دیا ہے نا اور آپ نے اور اور یہ ابو شریف ابد الشریف یہ موجود ہے اور اس میں ابھی آپ نے محتما مانے سے جو پڑا ہے ابن کو کیما لسی ابن و کیما لیسی اب یہی وہ میزبان اعتدار ہے جس میں سے آپ نے محمد بن اسحاق بتا امیر المومنین الملین حدیث کو کنداب کہا تھا اور بلاخر اللہ کے فضل سے مانا کہ چلو جد نہیں ہے یہ اعتبار اور شاید میں قبول کیا جا سکتا ہے تمہیں پوری تو بات کر دیتے تمہاری عمارت میں تب مانتا جب تم نے کرتاب کہا تھا کہ ہاں تھا تب تو ابھی تھا تب تو عالم تھا تب تو دار تھا جس کا تم نے ابھی نام لیا ایک اب آئیے یہ ایک مجبور شہر ہے کہ ہوئی نہیں ہے اس کی بیان کی ہوئی حجت محمد ساتھ کے بارے میں ساتھ کے حجت نہیں ہے تو, قابل قبول تو ہے نا اس کے بارے میں قابل ای قبول بھی نہیں آیا ہوا سے کہا کہ کو پہلے اے کو لگایا والا دیا تھا نا کہ کے لڑ پڑے کو دو کو دو دو دو دو حدیثوں کو ٹکرایا ایمانوں کو ٹکرایا پھر مان لیا کہ ठीक ہے مان لیا کہ چلو ٹھیک ہے جو بہت ہے اب آئیے جناب یہ حدیثوں کو ٹکراتے ٹکراتے اب آئیے ان نے کہا کہ فن ساس اور لوگ کرنے سے روک گئے تھے لوگ کرنے سے روک گئے تھے اب آئیے یہ دیکھیے محمد اس, کہ اس حدیث کے اندر جو لفظ فنتاس ہوتے ہیں یہ زہری کا کلام ہے نبی اکم السلسم کا کلام نہیں ہے نبی اکمل کا کلام نہیں ہے اور آئیے جناب اس عدیف کے بارے میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ امام میں امام صاحب نے کہا کہ ابن قیامہ اس میں راوی ہے وہ جد نہیں ہے وہ دلیل بھی نہیں ہے اور اسی طرح جو میں نے جامع سے حوالہ پیش کیا تھا اس میں بھی یہی بات کہ اب یہ کہنا کہ امام احمد کا اپنا مسئلہ پہلے اب تک امام احمد کا مذہب نکل کرتے کالا اپنی زبان سے مانا کہ امام احمد کا مذہب ہے کہ پڑھا جائے پیچھے اور پوری بات میں نے کہا تھا کہ خود لفظ پڑھ خود ترجمہ کر تاکہ ٹیلے مقدموں کو بھی پتا چلے امام احمد کا قول ہے وہ صرف مذہب نہیں ہے باوجود اس بات کے کہ امام احمد کی ہے امام احمد چاہ کہتے ہیں کہ اللہ چکروں کرتا کلف امام ہے امام کے پیچھے کسی بھی حال میں صورت فاتح مختدی نہ چھوڑے وہ کہہ بھی رہا ہے اکیلے کے لے کر پھر بھی کہتا ہے کہ مقتدی پڑھے مقتدی پڑھیں امام ابل مبارک کا सारे پیش کیا تھا جو امام الفاق کے گرد ہے کہ سارے لوگ پڑھتے ہیں, ہیں, ہیں چاروں ایماموں میں سے تین کام کا جنہیں نام دیا ہے یہ کہ چار امام چار والی مشرقی غلط کہ تین امام امام مالک امام محمد میں نے خیر بھی مطالبہ کیا ہے کہ بازیا تم نے مانا میرا اپنی زبان سے کہہ دو کہ جب تک امام نماز میں سنت فاتحہ نہیں پڑھتا نماز میں اکیلا بندہ تھوڑا فاتحہ نہیں پڑتا ہے اسی نماز نہیں ہوگی دیکھ کر ہو میں مان لوں کہ تم منڈی ہو نہیں میں آپ ایک اور مطالبہ کر رہا ہوں کہ میں ہاں. آپ یہ تکراؤ کی کروں کرات والی نہیں منع کیا لیکن تمہارے نزدیک بھی یہ دونوں الگ الگ एक नहीं है, ना कर बादे जो सही हो और सना और फिर तू अगर मुकल तो फिर वही तेरे इमाम ने भी तलील बनाई तब तो इमान कहते हैं तब तो मानूंगा कि तू का फैसला है इमाम खराब कोई और इनका असर तू है इल्जाम का इश्तिहा نہیں تھے یا نہیں تھے پیشاد کو جی جی کا مسئلہ غلط ہے مطلب یہ تعبیر تو کیے کر کے اسی کو بھی ثابت کرنے کی کوشش کرے گا اس سے انکار نہیں کرے گا دیکھنا میں نے نہیں ہے بات کے ساتھ ہماری حالانکہ حکم فکا کے لحاظ سے کیا ہے الگ ہے دعوت مجھے دیتے ہیں جب میں تیرے پاس پڑھ رہا ہے نا تو مسئلہ نہیں میرے پاس آ کر پڑھے. اللہ کا فضل ہے فاضم ہو اتنا بتا بھی نہیں روایت کو تسلیم کیا. اب اگر میں چاہوں تو دلیل میں امباد لگا اور ایک ایک رشتہ یہ کہا کہ اتنے مجہور ہے یہی میں نے کہا تہذیب و تہذیب ہے اس کا سفا چار سو چار سو نمبر سات ہے مشغول نہیں بلکہ کیا ہے تو یہ ایک سکھا راوی ہے ابن اور یہ پتہ یہ سفا دو سو پچہتر ہے سفا دو سو پچہتر تیئیس اس میں یہی نکل کرتے ہیں سوال نکل کر کے کیا امام ابو رازی کا بھی عمر اور میں نے اس کے میں نے یہ استدلال کیا تھا مالیا اناظر سے میں نے ابھی تک فن تنس سے استدار کیا ہی نہیں سے استدلال کیا ہی نہیں مودی صاحب ماشاء اللہ کہتے فنت اناس رسول پاک کا قول نہیں ہے کس نے کہا کہ یہ رسول پاک کا کال ہے بھائی کس نے استدلال کیا میں نے استدلال کیا تھا اناس قرآن کہ رسول اگر مقتدی کے حق ہے, ہے. ہے خاموش رہنا سے کا کہاں گیا وہ ان کی بات اپنی جگہ منقول ہے اگر غلط ہے تو ہمارا شاہ کرو سبق کرو کہ غلط ہے باقی ان کا مذہب یا باقی تین اینما کا مطلب لا ترمزیش ہے انہوں نے یہ کہا ہو کہ جاری نماز میں بھی سردی نماز میں بھی اگر امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑے تو یہ تینوں کہتے ہیں اس کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے جو تم کہتے ہو اگر یہ تین امام سر قائم گاؤ تمہارا کام ہے ہم ماننے کے لیے تیار ہے میں حضرت ابو حضرت ابو بکر اللہ کی روایت پیش کر رہا تھا رکو कर रहा میں رسول के صلی اللہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئی ہے اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ذکر کیا اللہ رکوع کے اندر رکوع میں ہی یوں چلتے چلتے آیا اس چلتے چلتے آنے کے تو رسول پاک نے فرمایا کہ یوں نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ جو اس نے رکوع کو پا لیا اس طرح اور رسول پاک نے اس کو آگے فرمایا ہو تو نے رکوع کے اندر چونکہ شمولیت کی ہے فاتحہ تیری رہ گئی ہے اور فاتحہ رہ جاتا تو نماز نہیں ہوتی رسول پاک نے اس کو فرمایا ہو یہ بخاری شریف موجود ہے آپ کے پاس ہی موجود ہوگی لائیے حکم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو اس کو کہ تو فاتحہ چونکہ نہیں پڑھ تیری نماز نہیں ہوئی لیکن یہ حدیث بتاتی ہے کہ فاتحہ نہیں پڑھی لیکن کبھی نماز ہو گئی, گئی. باقی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی یہیں سے سنانے لگا ہوں یہ سب آیت سو آٹھ ہے بخاری شریف سے حضرت ابو حیر رضی اللہ تعالیٰ حدیث سے رسول پاکی امام کہے کیا کہے غیر مغزوب علیہ یہ غیر مغزوب علیہ فاتحہ ہے رسول فاتحہ فرما دیں یہ فاتحہ کون پڑھے؟ امام فاتحہ امام پڑھے گا اور مختلف تم کیا کرو سکول رسول پاک صلی اللہ وسلم کا صاف غیر مقزوب علیہ فاتحہ یہ کس نے پڑھنی ہے امام نے مقتدی نے کیا کہنا ہے آمین اگر امام نے بھی فاتحہ پڑنی ہوتی مقتدی نے بھی فاتحہ پڑنی ہوتی تو ہے تو بجائے رسول کا فرماتے ہو جب تم کہو نہ غیر مزدور علیہ ذہنی تو تم کیا کہو آدمی کل تم نہیں فرمایا کیا فرمایا کے روی روایت کی بخاری سے اور یہ اضاف خالا امام و غیر مزدور علیہ وانی دینے یعنی کہ دی دی کے, کے, کے, کے, کے لیے تیار باجب ہے باجب <تصفح> پہلے بھی مولی کی امانت اور فضل سے. سے. سے اس کے بارے میں کہا کہ ابو حاتم کہتے ہیں مکور لیکن آگے پھر دو لوگوں میں سے ہے کہ جس کی حلیبت نہیں ہوتی ہمارا تھا اور یہ وہی کتاب میں نے کہنا اب آگے بھی اس کے بارے میں کہا تم وہ بھی اور مجبور اللہ تو اللہ کی تاریخ کی تاریخ کرنے والوں کے مطلب تنقید کی بات نہیں ہے حقیقت کر رہا ہوں تمہارے سامنے وہاں گئے یہ کتاب ہے انہوں نے کہا اب وہ تم صحیح سے مولانا یہ دیکھو یہ کیا ہے کیا ہے یہ کیلا ہے <سؤال> یہ کیا ہے قیلا سے جرا ثابت ہوتی ہے سکاحت ثابت ہوتی ہے سکاحت ثابت ہوتی ہے کیلا مجبور سیلا اور مجبور کیسی ن سے کوئی بات حجت اور دلیل نہ سکاحت ثابت ہوتی ہے نہ اس کی جرا اور تعریف ثابت ہوتی ہے اگر کیلا کے ساتھ جرا بھی کتابیں واپس لیتے ہیں کہ شیشہ سامنے آتا ہے ورنہ بات پوری کرنے دو مجھے وہی ہے اب میں نے جو کہا تھا نا کہ یہ جوہری کا کون ہے لیکن اس کتاب نے کہا کہ یہی یہ جو, جو لاجو تجی ہے یہ حدیث, کہ یہ حدیث میں اور داخل نہیں ہے. جب میں نے یہ بات کی پہلے ساری طریقے صاحب نے جب میں نے یہ کہا, کہا کہ میں نے استرام کیا میں نے تو استعمال کیا اے قرآن مولانا کے؟ کہ قرآن اور فاتحہ کا حکم ہمارے نزدیک ایک ہے اب تم بھی مان رہے ہو کہ باغی رہے گلا تم اس کے جب دو حکم مان رہے ہو تو ماننا پڑے گا کہ ماں فاتحہ کے قرآن کا حکم اور ہے فاتحہ کا حکم اور ہے ہم نے جتنی حدیثیں پیش کی دلائل پیش کیے وہ فاتحہ کے بارے میں ہے تم جتنے پیش کرو ما شیوا فاتیا کی فاتحہ کے بارے میں میں نے کہا تھا کوئی حدیث پیش کرو جس میں رسول اللہ نے فاتحہ فاتحہ پڑھنے سے اصلی <تصفح> باتیں مندگی پھنسانے کی باتیں ہارل امام یہ غیر مضدو یہ امام کی ذمہ داری ہے پورو آدمی کی مقتدیوں کی ذمہ داری ہے میرے بھائیوں حدیث میں دکھاتا ہوں نبی اکرم وسلم آیا یہی حدیث ایمان کے بارے میں جو یعنی تو جو تو کرے تم بھی وہ کرو جو وہ کرے تم وہ بھی کرو کرو اور جو کچھ وہ پڑتا ہے تم وہ بھی لیکن صورت فاتحہ کے علاوہ فاتح کی نبی خصوصیت کے ساتھ کے ہے. جب ماں کے موجود ہے تو یہ جتنے درائز جو کی کوئی و دلیل بھی نہیں ہے ان کا اس امام کے ساتھ تعلق یہ متلاقیرات کے ساتھ ہو سکتے ہیں متلاقرات کا تمہارے خلاف شام جو ہے فاطیا کے بارے میں بارے میں نہیں جب کیا جاتا تو نبی احمد کا نام آئے آہستہ سے لفظ چاہیے چاہیے چاہیے. <سلام> کیا ہے امام جب خطبہ دے رہا ہو تو کیا ہو؟ انسا انسان انصاف کرے انسان کرے انصاف کا حکم کے اندر بھی انصاف کا, کا حکم لیکن خطبے کے اندر بھی نبی کا نام آنے پر جا سکتا ہے تو اسی طرح اور آئیے یہ ہدایاد آئی کے سننے والا اپنے دل کے اندر درو شریف بنتا سو اکیس اب یہاں پر بھی حکم ان کا, کا منع کرتے تھے اب لوگوں کو درود سے بھی منع کر دو اور سنو جب صبح کی جبات ہو رہی ہو ہنسی لوگ آتے ہیں جماز پڑھنے کے لیے اور آ کر جماعت میں شامل ہونے کے بجائے سنتے شروع کر دیتے ہیں اس وقت باقی ابو بکرا کی بیٹھ میں کہتا ہوں موری سے ادھر ادھر کی تعبیریں توجہ نہ کر رسول اللہ کا فرمان موجود ہے کہ لا کہنا آئندہ ایسا نہ کرنا اگر اس طریقے پر نماز ہو جایا کرتی تو رسول اللہ کبھی یہ بھی نہ, فرماتے کا نہ کرنا معلوم ہوا کہ رکا نہیں ہوا کرتی نماز نہیں ہوا کرتی آئیے حضرت یہ لکھا ہے کہ اسی صحابی کو نبی اکرما کہ پڑھ لیا تو کر باقی بچہ اور یہ روایت پتر باری کے ہے مولانا میرے چار سفر تمہاری پر اٹھا رہے ہیں. یہ کہ یہ بتا دو تمہاری مولانا اپنی عادت سے کچھ مجبور ہیں اور ہم जाते हैं और ہیں اور غلط قسم کا हैं کہتے ہیں सदर को روک کے بار مسجد جب देखे جی میں نے ابن پیسٹ کی تھی اس کے بارے میں انہوں نے چونکہ ایک بات کہی تھی کہ یہ مجبور ہے یہ کیا ہے اور میں نے چونکہ مجبور کا جواب دینا تھا اس کے لیے میں نے سیکا کن تک یہ آپ جانتے ہیں جس راوی پر جلا ہو کہ یہ مجبور ہے بس کوئی ایک جال کا امام کہہ دے سیکا اس کی توسیع کیا ہو جائے ثابت ہو جائے تو اس کی عدالت تو بہت کیا ہو جاتی ہے ثابت ہو جاتی ہے اب تو میں نے کہہ دیا اور نقل کیا ہے کس سے تہذیب و تہذیب سے حالانکہ وہ تو, تو نے اعتراض کر دیا تھا میں نے اس کو جواب دینا تھا اب اگر یہی خیالات ہے اور لا تک حسیما یہ مجھ پہ فٹ کرتے ہیں تو آپ ان سے پوچھیں جب انہوں نے یہ احتراض کیا تھا یہ سیکھا تمہاری عبارت انہوں نے پڑی تھی میں نے کہا تھا دیا دیا اس وقت جو تمہارے بولو اس وقت تم نے اتنا پڑا تھا آگے تم نے پڑا تھا اگر آگے نہ تو آپ نے یہ پہلے خیال رکھنا میں رہا میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں آپ نے کہا جواب دیا ہے اب میں کچھ کا جواب دے رہا ہوں اور ہم سبھیانت کا لگاتے ہیں پھر اس کے ساتھ میں نے جو فتح سے پیش کیا تھا بنانا چاہیے یہ کہا ہے اگر ایسا کہا جائے ایسا کہا جائے گا کیلا کہا جائے گا کہا گیا اس کے مقابلے میں امام ابن تراب دیا ہے یہی کہا تھا میں نے تو خیر کی اس بار قیلا کو مسلم نہیں سے رہا کہ جی قیلا کو پلان اس کے ساتھ انہوں نے درود کا تذرا کیا انسان کا حکم ہے خطبے کے وقت خطبے بے چپ رہو تو پرانی کتاب میں لکھا ہو تمہاری کتاب میں لکھا یہ لکھا سنت میں یہ ہے بات یہ ہے رسول پاک کی کیوں نہیں مانتے ہو رسول پاک سناتے ہیں چپ رہو حیس نہیں؟ نہیں اور یہ مجہور مجہور کا جواب ہو جاتا ہے سکھ ثابت ہونے سے تو سکھ ثابت ہوگی اس میں وہ نکل کرتی حاتم پہلے وہ سوال کی بات آ رہی ہے مقامی استدال جو ہوتی ہے اب اس چیز کو چھوڑ کرتاب پڑھنے شروع کر دیے بیٹی کی روایت کی یہ کتاب القرآب میرے پاس ہے اس میں مولری صاحب کہتے ہیں رسول پاکیز فاتحہ پڑھنے کے بغیر نماز نہیں ہوتی صحیح حدیث سے لاؤ ماننے کے لیے ہم تیار ہیں لیکن صحیح حدیث نہ ہو تمہاری بات تو مان تو نہیں سکتے اچھا جی اس کے ساتھ میں یہ پیش کر رہا تھا وہ کر صلی نمد روحی کریم مولانا صاحب نے مجھے بھی اپنی طرح سمجھا کہ جناب اس نے خیال کیا بڑے جوش میں آ گئے جوش میں جب انسان آئے تو ذرا انسان سے بھی کام لے میں نے تہذیب و تہذیب کا حوالہ نہیں دیا تھا پہلے میزان کا حوالہ دیا اور میزان میں سیکھا اور سارے والی بات ہے ہی نہیں اس لیے میں نے کوئی خیانت نہیں کی ہے تمہاری خیانت کو ثابت کیا ہے تو بھی اس وقت میں نے اور سیکھا تمہارے حوالہ میں نے اور اسے انسان جیسے خود اس کو دوسرے ویسے نظر آتے ہیں حقیقت میں جب یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ میرا افسوس کرتا جا رہا ہے افجوش میں آ رہے ہیں اور انہوں نے جوہر نکی کا حوالہ دیا جوہر نکی کا